عليك يا حبيب الله. عليك يا نبی کور نوی تو میٹھے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ان شاء اللہ ادنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ سے متعلق جو مشق ہے انشاءاللہ وہ مشق کا سلسلہ ہوگا لہذا تمام اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ کی مشق یہ نکال لیجئے انشاءاللہ اس کی مشق کی ترکیب ہوگی پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ سبق نمبر گیارہ میں ہم نے اس کی مشکی یہ تھی کہ چھوٹی سی دال نما ایک علامت ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں اور اسے سکون بھی کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں حرف منون اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں اور جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور اس سبق نمبر گیارہ میں بالخصوص قلقلہ کی مشق ہوتی ہے اور قلقلہ ایک صفت کا نام ہے ایک خوبی کا نام ہے جو صرف پانچ حروف میں پائی جاتی ہے اور وہ حروف ہیں قیم ڈال جن کا مجموعہ ہے قطب قطب جدین ان کا مجموعہ ہے لہذا یہ پانچ حروف تو بالکل ہی یاد کر لیجئے ذہن نشین کر لیجئے اور اسے زبانی یاد کر لیجئے تاکہ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ پانچ حروف ہیں اور ساکن ہوں تو اس پر قلقلہ کرنا آسان ہو قلقلہ صفت لازمہ ہے وہ خوبی لازم کا نام ہے وہ لازمی خوبی کا نام ہے جو ان پانچ حروف میں پائی جاتی ہے اگر ادا نہ کی جائے تو حرف صحیح اور درستی کے ساتھ ادا نہیں ہوتا لہٰذا ہم نے شروع سے جیسے سنا کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مخرج سے اپنے اصلی مخرج سے جہاں سے وہ نکلتا ہے مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ تو جہاں سے حرف جو نکلتا ہے اس حرف کو وہیں سے نکالا جائے اور تمام خوبیوں کے ساتھ اسے پڑھا جائے لہذا یہی تجویز ہے کہ ہر حرف کو عمدگی کے ساتھ اور ستھرا کر کے نکھار پیدا کرتے ہوئے تمام خوبیوں کے ساتھ اس کے اپنے اصلی مخرج سے ادا کیا جائے یہ تجوید ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لام پیش قل پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ عرف ہے مستعلیہ میں سے ہیں اور لام کا جو سکون ہے جزم ہے اس میں جنبش پیدا نہ ہو قل اور قف کو پر کرنے کی اسی میں مشق کر لیجیے کیونکہ پرانے پاک میں جیسے سورہ اخلاص ہے کل ہو و اللہ تو بعض اس کو باریک کاف کے ساتھ پڑھتے ہیں اہتمام نہیں کرتے اور پر قوف کے ساتھ نہیں پڑھتے جبکہ یہاں دو نقطے والا قاف حروف مستعیہ کا حرف ہے اور اس کو پر پڑھا جاتا ہے تو اس کو باریک جب پڑھیں گے ال کو کل ہو و اللہ پڑھیں گے تو معنی بھی بدل جائے گا لہذا احتیاط کرنی چاہیے اور دو نقطے والا قوف اس کو پر پڑھا جائے پیسٹ پل ال اور پیش کی آئے میں ہونٹوں کو بول کر میں پل ہم نون زیر ان حمزہ نون زیر ان عين نون زبر عن عين نون زبر عن عن ميم نون زبر من ميم نون زبر عن با لام بل اب اس سطر کی روا میں دہرائی کرتے ہیں پل ان بات کا خیال رکھیے کہ جیسے پل یا ان من بل اس طرح آواز میں جنبش پیدا نہ ہو جو جسم کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جنبش پیدا نہ ہو اور وہ سکون جو ہے جماؤ کے ساتھ ادا کیا جائے مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے کہ اس میں آواز ہلنے نہ پائے سوائے حروف بل لام میم زبر لم می پیش کم ہا میم پیش ہوم رف پیش رف دو نقتے والے ہیں قوف ساکن ہے کون سا قاعدہ لگے گا ماشاء होगा اس میں کلکلا قل ہوگا آواز میں جمبش ہوگی اور آواز لوٹتی ہوئی آئے گی से لال کو نرمی سے پڑھنے لال میں سیٹی اور سختی کی آواز پیدا نہ ہو اور ہونٹ پیش کی وجہ سے گول کرنے رقڑ ハद, ڈ... اب اس کی علاوہ میں دہرائی لم کم درب. ہم improk... روک بزرگ... روک پد <differing Dude> پد ہنزہ فو زیر اس فوت میں فیٹی کی پیدا ہوگی اور فوج کو تر پڑیں گے اور فوج ساکن ہے سکون ہلنے نہ پائے اس زبر کی زبر دراز نہ ہو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے آواز اور منہ کھول کر پڑیں گے اس اف تف پا زیر اس طابير يف طابير يف طابير ميم سين تيش مفنيو تا ثبر تا مستا مستا تو زیدر پور مفت اس بات خیال رکھیے گا کہ جیسے ہم نے قریب فوت حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے ایسے حروف کی ہم نے سادقہ اسباب میں بھی مشق کی کہ تع کو باریک پڑھیں گے تو کو پر پڑھیں گے جبکہ ان کا ایک ہی مخرج ہے اور ان کی آواز بھی ایک جیسی ہے فرق کیا ہے کہ تا کو باریک پڑھیں گے اور تو کو پر پڑھیں گے تو حرف مستعلیہ میں سے اور را کو بھی پر پڑھیں گے کہ را ساکن سے پہلے زبر ہے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا را کو پر پڑھنے کا کہ را پر زبر ہو یا پیش ہو را پر دو زبر یا دو پیش ہو را کو پر پڑھیں گے را ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے راہ کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو باریک پڑیں گے راہ ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو راہ کو باریک پڑے گی یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا مفت مفت مفت مفر مفت تَعطر فَا زَبَر فَا فَا فَا فَا سی آواز جو ہے وہ جاری رہے گی تاکہ سکون کامل ادا ہو سکون سو جھٹکے سے سختی سے نہیں بڑھیں گے سا سو سیر سو سیر سا سو <سؤال> <ساو فیل سؤال> <و فیل user windows> باریک پڑیں گے اور وائن کو تور پڑھیں گے سو سیر سو سم زن زبر آع آع یا نون پیش یون آ یون آ یون, یون, یون, یون, یون, یون حمزہ اور عین میں فرق کر رہے ہیں آ یون حمزہ عین زبر آ الف زبر نا نا اعنا اعنا با دو زبر بن نا اعنا, بن أعنا, بن أعنا, بن أعنا بن مستطر مستطر لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جہاں ایسے حروف جن کی آواز ملتی جلتی ہے جب وہ قریب آ جائیں جب وہ بالکل قریب ہو تو اس وقت اہتمام کرتے ہوئے پڑھیں اہتمام کریں اور خیال رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پر حرف کی وجہ سے جو باریک حرف ہے وہ بھی پر ہو جائے اس سے کیا ہوگا حرف ہی بدل جائے گا اگر مفت تو پور گے تو پہلا جو تا ہے وہ بھی تو بن گیا پر ہو گیا لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ تا باریک پڑھا جائے اور تو کو پر پڑھنا ہے مفت پور تو کو جب پڑھیں گے ہونٹ گول نہیں کریں گے مفت مفت جو ہے یہ آواز کامل نیچے گیری نہیں زیر کی ادائیگی میں کسرہ کی ادائیگی میں جس کی وجہ سے مجھول بڑا جا رہا ہے تو اس کو مارو پڑھنے کے لیے زیر کی آواز میں آواز گرائیں گے ار کو باریک پڑھیں گے ارا ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہے سو آ یون آ زبر کی ادائیگی میں آواز اور منہ کھولیں گے اور جب پیش پڑھیں گے یا کا تو ہونٹ گول کریں گے آ یون آ یون ا زیبر زبر روپیش تن ز جن ز زجرتن یہ جو رواز لوٹ رہی نا زج زج یہ جنبش ہو رہی ہے آواز میں زج جین کی ادائیگی میں مکھرج میں جنبش ہو رہی ہے جو آواز لوٹتی ہوئی آ رہی ہے اسے قلقلہ کہتے ہیں زج راتن اب اس کو اگر بغیر قلقلا کے پڑھیں گے زج راتون تو جیم صحیح واضح ادا نہیں ہوگا زج راتون نون تو پیش نو تو زدر فا نو فا سا فا تو فا فا کی ادائیگی اس سے مخرج سے کیجیے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ اس سے آدھا ہوتا ہے فا نو تو فا نو تو فا تو پر کلکلا کریں گے اور تو کو پور پڑیں گے نو تو فیر تین نو تو فین تو فاطن جب نو کہیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے کیونکہ نون پر پیش ہے فا کے زبر پڑھتے ہوئے آواز اور منہ کھولیں گے تاکہ دو شیر پڑھتے ہوئے آواز کو گرائیں گے نو تو فاتین نو تو فاطین نیم ڈال پیش مد ہا زیر ہی ہا مد ہی نون وا پیش نو مد ہین ہاں کو ابتدائی حلق سے ادا کریں گے مد نون زبر ن مد یہاں بھی دو قاعدے ہیں ایک تو مد اس سے کیا کریں گے کل کریں گے مد یہاں پر وہ مدہ ہے ماشاء اللہ مد ہین کی اس کو دراز نہیں کریں گے اور آخر میں نون کی جو زبر ہے اس کو بھی دراز نہیں کریں گے حرکات کی جو ادائیگی کا جو معیار ہے اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے خوب مشق کیجیے تاکہ حرکات دراز نہ ہوں کیونکہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہوئے اگر کوئی حرکت دراز ہو جائے تو اس میں ایک حرف پیدا ہو جاتا ہے وہ حرف مد پیدا ہو جاتا ہے اگر کسی حرف ہرش کو اس کے اوپر حرکت ہو زبر زیر پیش کو اگر ہم نے دراز کر دیا تو اس میں ایک حرف کا اضافہ ہو جاتا ہے اس کو کھینچنے سے لہذا اس بات کا خیال رکھیے گا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دی جو اس کے اصول ہیں ان اصولوں کے تحت ان کو ادا کرنا ہے مد ہی ن مد ہینزہ با زبر اب واؤ الف زبر وا اب وا اب وا با دو زبر بن اب ون ابوابن ون بہ پر کیا کریں گے قلقلہ کریں گے آواز میں جمبش ہوگی ابوابن اب و اور واؤ کے ساتھ علیت مدہ ہیں اس کو ایک علی کی مقدار کھینچیں گے ابوابن اب و بن سا سبر صف صف سس سس ریش رس روق سس روق آپ سے کیا کریں گے کلکلا کریں گے ماشاءاللہ اللہ اور راہ کو تر گے اس لیے کہ راہ پر پیش ہے اور سس روق فا دوسری فا کا جو سکون ہے جو جزم ہے اس کو کامل طریقے سے ادا کرنا ہے صف روق فف یعنی اس میں قلقلہ یعنی جمبش بھی نہ ہو اور نہ ہی اس میں سختی ہو صف رق اور فا کا جو مخرج ہے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے کہ اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے اور نچلے ہوںڈ کا تر حصہ صف رق اب اس کی دو رہی زج راتون ناطین مد ہین مد ہین صف وابن سف روق رو ریم زیر ریم یوپ ریم پر کلکلا کریں گے اور بہت پر کلکلا نہیں کریں گے کاف کو بھی پُر پڑھیں گے کاف عرف مستعلیہ میں سے اور بودھ پر قلکلا نہیں کریں گے بودھ حرف مستعلیہ میں سے اس کو بھی پُر پڑنا ہے غین پیش یوک نون یا غیر نیو نی یو نی پیش کی ادائیگی کا جو اس کا خاص طور پہ خیال رکھیے کہ ہونٹوں کو گول کر کے پیش ادا کریں گے یو نی یو نی تا جی زبر تج یا زیر ری تجری تجری, تجری, تجری, تجری, تجری, قل تجری, تجری تجری جیم پر قلقلہ کریں گے ماشاءاللہ اللہ تجری جیم میم زبر جم عین دو زبر عن عین دو زبر عن جم ان جمعا ان زبر ست ہیش ہُن ست ہُن ستن ست ہُن یوک رو جم جم ست شن ست شن پیارے میٹھے سرائی بھائیوں جسرے طرح آج ہم نے اس مشق کے اندر عروف قلقلہ اور دیگر جو عروف ساکن ہیں ان کی مشق ہے اور جس طرح اس کو ہم نے مشق کیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا اور اس کی خوب مشق دیئے گا تاکہ مزید اس میں بہتری پیدا ہو ان شاء مزید اس مشق کی آگے دہرائی کا سلسلہ رکھیں گے اللہ از وجل ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی